السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتہ آواز آئی ہے جی جی موضوع اور ذوائد پڑھ لیا تھا کی تعریف موضوع اور ذوائد بس اوکے اسکائپ جی تو علمح کی تعریف فائدہ جو کہ غرض و غائب کے ہے اس کے ساتھ ساتھ موجود. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے یقیناً آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا جی علم الناحو کی تعریف موضوع غرض و غائب یعنی فائدہ یاد ہے سب کو جی بتائیے یاد کیا سب نے کہ نہیں, کی نہیں؟ جی الحمد جی, جی ٹھیک ہے تو علم الناحو کی تعریف کے بعد فائدہ یعنی غرض و غائب بیان ہوئی اس کے بعد بیان ہوا تھا موضوع کہ علم الناحو کا موضوع ہے علما اور کلام تو آج کا سبق ہم پڑھیں گے کلمہ اور کلام کہ کلمہ کیا ہے کلام کیا ہے یہ تو ہم نے سن لیا کہ بھائی المنحفق کا موضوع کیا ہے کلمہ کلام کلمہ کیا ہے کلام کیا ہے تو آگے چل کر ہمیں پتہ چلے گا تو آج کا لفظ آج کا جو سبق ہے وہ ہے فصلن یا فصل کلمہ اور کلام آواز آ رہی ہے نا سب کو سکائپ اینس سب جی تو دیکھیے انسان جو بھی اپنے منہ سے لفظ بولتا ہے نا کوئی بھی لفظ جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے چاہے وہ لفظ جیسا بھی ہو اس کا کوئی معنی ہو نہ ہو جیسا بھی ہو تو جو بھی منہ کے منہ سے جو انسان تلفظ کرتا ہے وہ بھی بولیں یعنی جیسا کیسے بھی اس معنی ہو نہ ہو جیسے بھی ہو لیکن اسے کیا کہا جائے گا لفظ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ لفظ جو ہے جو آپ نے منہ سے جو بات نکالی ہے جو آپ کے آپ کی زبان نے تم کیا ہے جو الفاظ آپ کی زبان سے ظاہر ہوئے ہیں ان الفاظ کا کچھ معنی بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر تو ان الفاظ کا کوئی مطالب یا کچھ معنی ہے تب تو وہ لفظ کیا ہوگا لفظی موضوع کہا کہلائے گا اور اگر ان کے کوئی معنی نہیں ہے تو وہ لفظ لفظی محمل کہلائے گا مثال کے طور پر جیسے انسان یہ کہتے نا کہ آپ نے کوئی پانی وانی پیا ہے کہ نہیں آ جائیں یار بیٹھے ہیں آپ کو کوئی پانی وانی پائے تو یہاں پر منہ سے دو لفظ نکل رہے ہیں زبان سے ایک ہے پانی اور ایک ہے وانی ٹھیک ہے پانی موضوع ہے اس کا ایک معنی ہے اور جب بھی آپ پانی بولیں گے تو سامنے اور سننے میں کوئی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں جی واقعی پانی کو یاد کیا گیا ہے اب پانی کسی کو دینا ہے لیکن پانی جب بھی بولا جائے گا تو اس سے ایک لفظ اس کے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے اور ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ پانی ہے یہ لفظ ہے لیکن لفظ موضوع ہے زبان سے تو ضرور نکلا ایک لفظ پانی بھی زبان سے نکلا اور ایک وانی بھی زبان سے نکلا دونوں الفاظ زبان سے نکلے ہیں مگر ایک لفظ موضوع ہے اور ایک لفظ محمل ہے موضوع کیا ہے جس کا کوئی معنی ہو جیسے پانی اور ایک وہ لفظ جو محمل ہے جس کا کوئی معنی اور مطلب نہ ہو <coughs> تو دیکھیے کلمہ اور کام جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں پھر اگر لفظ بامانہ ہے یعنی بامنا کا مطلب یہ ہے کہ معنی جس کا ٹھیک ہے بام ہے تو اس کا نام موضوع ہے اور اگر بے معنی ہے تو اس کا نام ہے محمل اتنی بات سمجھ میں آ گئی یہ تھا کہ لفظ نکلے وہ کیا ہے محمل ہے یا موضوع ہے یہ تو اتنی بات تھی اب دیکھا جائے گا کہ یہ زبان سے نکلنے والا ایک لفظ جو ہے محمل کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کا تو کوئی معنی نہیں ہی تم ہو تو بات ختم ہوگی اب ہم نے یہاں سے لے لینا لفظ موضوع کو کہ جیسے معنی اور مطلب ہے اب اس کی فردو کس میں بن جائے ظاہر سی بات ہے جو انسان نے زبان سے ایک لفظ ہے وہ موضوع بھی ہے اب اس کی پھر دو صورتیں ہیں یا تو وہ مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا جی شکایت پہ آواز ہے میری اقرا اقرا اہم کا ہے جی ٹھیک ہے تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں کہ لفظ موضوع جو ہے وہ جو زبان سے نکلے گا وہ یہ تو مفرد ہوگا یا کیا ہوگا مرکب ہوگا ٹھیک مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک ہی معنی بتائے مفرد ہے یا قلا ایک ہی معنی بتائے اور اس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ ہم نے فصل پڑھی ہے کلمہ اور قلم تو کلمہ کسے کہا جاتا ہے اس مفرت لفظ کو کہا جاتا ہے جو ایک معنیٰ بتائے جس سے ہمیں ایک معنیٰ سمجھ میں آئے جیسے مثال کے طور پر رجعل رجعل کسی نے کہا تو ہمارے ذہن میں ایک سمجھ میں آتا ہے کہ یار مرد ٹھیک علم علم ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنیٰ سمجھ میں آتا ہے کلمہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں آپ مفرت بھی کہہ سکتے ہیں مفتاح ٹھیک ہے چابی کے سارے مفردات ہیں بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ ہے کس میں سے لفظ موضوع ہیں مفرد موضوع ہمیں موضوع کو ہی لے کر چلنا ہے مفرد اور مرکب دونوں کس کی قسمیں ہیں لفظ موضوع کی قسمیں ہیں نہ کہ لفظ محمل کی مفرد اور مرکب تو دیکھیے مفرد عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں مفرد نمبر دو مرکب مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اس کی مثال میں نے آپ کو دی رج الن علم مفتافن یہ سارے کے سارے مفردات ہیں کباد نہیں ہیں اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں لفظیں موزوں ہیں ہر ایک کسی نہ کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے محمل نہیں ہے پھر آگے کلمہ کی تقسیم کر رہے ہیں یہاں سے ہم نے پہلے بحث کو شروع کیا کلمہ اور کلام تو سب سے پہلے انہوں نے کلمہ کو لیا کلمہ کی تمہید سے پہلے یہ بتایا کہ زبان سے جو انسان لفظ نکالتا ہے وہ لفظ کے ہے پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں ایک موضوع ہے اور ایک محمل ہے پھر لفظ م... محمل کو چھوڑ دیا لفظ موضوع کو لے لیا لفظ موضوع کی پھر دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب مفرد کیا ہے مفرد وہ ایسا لفظ ہے جو ایک معنی پر درارت کرے یا جو ایک معنی بتائے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں تو فصل بھی ہم کلمہ کے کلمہ اور کلام کی پڑھ رہے ہیں تو پھر کلمہ کی تین قسمیں ہیں تو قسم در قسم قسم در قسم چلے گی یہ بات تب آپ کے سمجھ میں بھی آئے گی. اور اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ العزیز کلمہ یعنی وہی مفرد لفظ اس کی کتنی قسمیں ہیں سب سے پہلے کلمہ اور کلام ٹھیک ہے ایک لفظ جو زبان سے نکلا اس کی دو قسمیں ہیں موضوع ہے یہ محمل ہے موضوع ہم نے لے لیا اس کی پھر دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب اس میں سے جو مفرد ہے یعنی کلمہ وہ اس کی کیا ہیں کل تین قسمیں ہیں ایک عسم ہے ایک فعل ہے ٹھیک ہے آج کے سبق ہم ان شاء اللہ اسم پڑھیں گے صرف اور صرف کلمہ کی اقسام تین ہیں کلمہ کی کل تین قسمیں ہیں نہ ایک اسم نمبر دو فعل نمبر تین حرف تو ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم اسم کی تعریف کیا ہے اسم وہ کلمہ ہے یا اسم وہ مفرد لفظ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پائے جیسے علم المفتاح انہوں نے دیکھیے اس تعریف سے دو چیزوں کو خارج کیا ہے ایک تو حرف کو بھی خالی خارج کیا ہے اس تعریف سے کہ حرف کی تعریف یہ نہیں ہے اس لیے کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کو کسی دوسرے کے ساتھ نہ ملایا جائے اس وقت تک اس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا حرف کے ساتھ جب تک دوسرا کلمہ نہیں ملتا اس وقت تک اس کا کوئی معنی نہیں بنتا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے بھی معلوم ہو جائیں لہٰذا حرف کی تعریف یہ نہیں ہو سکتی تو حرف خود بہت اس تعریف سے خارج ہو گیا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اور اس میں تینوں تینوں زبانوں یعنی ماضی حال اور مستقبل ان تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے جی دوبارہ کر دیتے ہیں نور اسلام دوبارہ کر دیں گے اسم کی تعریف کوئی بات نہیں اسم کی تعریف ہی چل رہی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کی کہ تینوں زمانوں یعنی ماضی حال مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے تو اس سے کیا خارج ہوا فعل بھی خارج ہو گیا کیونکہ فعل تو وہی ہوتا ہے جس کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا ہے تو خلاصہ کلام یہ نکلا اسم کی تعریف اسم وہ کلمہ ہے یا قسم وہ لفظ ہے یا وہ مفرد ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے بس ایسی ایک تعریف ہے کہ بغیر دوسرے مقام لائیں معلوم اس کے معنی معلوم ہو جائیں بخلاف حرف کے کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی دوسرے کلمہ کے ملائیں اس کے معنی معلوم نہ ہوں اور پھر آگے کہا کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے اس میں بخلاف کے اس کے فعل کے کہ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے تو اسم کی تعریف دونوں کے بالکل برخلاف ہوگی جو نہ حرف پردے کھائے گی نہ ہی اس پر صادق آئے گی فعل پر جی نور اسلام ہم آپ کو سمجھ میں دوبارہ کریں اسم اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے مثال دیکھیے رج جی رج الیکھیے ایک ایسا ہے ایک ایسا کلمہ ہے جو معنی بتا رہا ہے کس کے کس کو کہتے ہیں رجلل الرجل کو کیا معنی ہے کون بتائے گا رجلل مرد ٹھیک ہے رج الن مرد ایک مرد ٹھیک ہے تو یہ عام معنی ہے اور معنی بتا رہا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا اور یہ اس کا محتاج بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور لفظ کو ملایا جائے تاکہ معنی مکمل ہو نہیں بلکہ کسی اور لفظ کے ملائے بغیر بھی معنیٰ بھی مکمل ہے رجمرد کے معنیٰ میں ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے اور اتنی بات سمجھ میں آئی قسم کی تعریف کہ تینوں زمانوں میں سے ان مثالوں میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا اور ان میں کیا ہے کسی اور لفظ کے محتاج بھی نہیں ہے کہ کسی اور کلموں کو ان کے ساتھ ملایا جائے تاکہ ان کا معنا جو ہے وہ مکمل ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے کلمہ اور کلام تھا ہم نے کلمہ کی تعریف کی ہے کلمہ کیا ہے یعنی وہ مفرد لفظ ہے جس جو ایک معنی بتائے یا ایک معنی پر درارت کرے وہ کلمہ ہے پھر کلمہ کی کل تین قسمیں ہیں ہم نے اسم کی تعریف پڑھی ہے کہ اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جو بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے اس کے معنی معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے اب اسم کی قسمیں ہیں ٹھیک ہے کلمہ کی دو قسمیں تھی کلمہ کی تین قسمیں تھی اسم فی الحرف پھر اسم جو ہے یعنی کلمہ کی قسم جو اسم ہے اس کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہیں تین ہیں نمبر ایک اس جامد نمبر دو اسم میں مستدر نمبر تین اس میں مشتق سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں اسم کی پھر تین قسمیں ہیں جامد مستدر مشتق اس لیے تین قسمیں بتائی جامد مستدر مشتق آپ اپنے سامنے کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب اس سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں آپ ہوں <coughs> نہیں ہے جامد ٹھیک ہے ہاں جی جزاک اللہ جامد مسد مشتق یہ تین قسمیں ہیں اب اس میں سے آپ پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کو پیدا ہوتی ہے یعنی وہ کسی اور چیز کو تو پیدا کرتی ہے لیکن وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی اور چیز کو تو بناتی ہے یعنی اس سے اور کئی ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں لیکن وہ خود کسی چیز سے نہیں بنتی وہ خود ایک اصل اور مادہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ ایک اصل اور مادہ ہے اس سے آگے کئی ساری چیزیں بنائی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات ایک تو چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو اصل اور مادہ ہوتی ہے وہ خود کسی چیز سے نہیں بنتی بلکہ وہ خود ایک اصل ہوتی ہے اس سے آگے کئی ساری چیزیں بنتی ہیں مثال ایک لے لیں مثلاً مٹی ہے مٹی اصل چیز ہے اصل کی حیثیت رکھتی ہے آپ اس کو کئی سری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں برتن بنا سکتے ہیں اچھا مٹ, اور دیر چیزوں میں اس, اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس سے کئی سری چیزیں بن سکتی ہیں لیکن یہ خود کیا ہے اصل ہے یہ کسی چیز سے نہیں بنتی ایک تو یہ چیز ہوگی پھر آگے ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اس سے بنی ہے مثال کے طور پر مٹی کا برتن ہے وہ یہ تو پکی بات ہے کہ آگے बर्तन سے کچھ اور نہیں بنتا برتن خود بن گئی ہے بس اب برتن سے برتن تو نہیں بنتا اب अब بن چکا ہے اب برتن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مٹی سے بنا ہے اس سے کچھ بھی نہیں بنتا جی نور اسلام کو کال پہ لے لیجیے جی تو کہہ رہے ہیں کہ برتن مٹی کا برتن جو ہے وہ مٹی سے تو بنا ہوا ہے لیکن اس سے آگے کچھ بھی نہیں بنتا دو چیزیں ہوگی میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی ایک وہ چیز ہے کہ جس سے اور تو کچھ بنتا ہے لیکن وہ کسی سے نہیں بنتا نمبر دو ایسی چیز جب پہلی کی مثال جیسے مٹی وہ خود تو کسی سے نہیں بنی لیکن اس سے کئی ساری چیزیں بنتی ہیں نمبر دو مٹی کے برتن جو خود تو کسی سے بنے ہوتے ہیں لیکن ان سے آگے کچھ نہیں بنتا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو نہ خود تو کسی سے... نہ ہی تو خود کسی سے بنی ہے اور نہ اس سے کچھ بنتا ہے بلکہ بالکل کیا ہے دھڑ ہے ٹھیک ہے نا کوئی ایسی چیز کوئی بھی لے لیں فرض کر لیں کہتے ہیں کہ خود کسی سے کسی کے ذہن میں اگر کوئی ایسی مثال ہو پتھر اگر کہیں تو پتھر سے تو آگے کئی ساری چیزیں بن جائیں بہرحال ایسی کوئی بھی چیز ہو کہ جو نہ تو خود کسی سے بنتی ہے اور نہ اس کا کچھ بنتا ہے بلکہ وہ جامع کی جامد رکی ہوئی ہے نہ اس نہ کسی کو فائدہ دے اور نہ کسی سے فائدہ حاصل کرے تو ان تین چیزوں کو سمجھنے کے بعد سمجھیے ایک ہے جامع یہ وہ چیز اور نہیں ٹھیک مثال دی ہے ویسے آپ نے ہوں اچھی مثال ہے خیر پانی سے بھی کئی ساری چیزیں بنتی ہیں پانی تو یعنی اس سے تو کئی ساری چیزیں کئی سارے مشروبات وغیرہ بنائے جاتے ہیں بہرحال کہہ سکتے ہیں آپ یا وغیرہ اگر آپ نے دی ہو کہ جیسے مٹی ہے تو ایسے پانی ہے کہ وہ خود تو یعنی کسی سے نہیں بنتا اس سے آگے کئی ساری چیزیں بنتی ہیں خیر برحال مٹی ساری مثال بن جائے گی مٹی کی طرح کی پہلے والی کہ جو اس سے تو کئی سری چیزیں بنتی ہیں لیکن خود کسی سے نہیں بنتا جامد جامد وہ اسم ہوتا ہے کہ جو نہ آپ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ جیسے رج الفراسن اب رض الفراسن یہ جو ایسے الفاظ ہیں کہ یہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ رج مشتق ہو رجل سے یا فلان سے فلان سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ اصل ہیں بس ختم خود اس کا معنی ہے اور خط اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے نہیں تو یہ کسی کی کسی سے مشتق ہے اور نہ اس سے کچھ مشتق ہوتا ہے بلکہ اس میں جامل ہے فراسن یہ بھی ایک نام ہے موضوع کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے گھوڑے کے لیے ٹھیک ہے فرسون گھوڑا تو یہ اس میں جامل ہے جو نہ وہ اسم کہ جو نہ آپ کسی لفظ سے بنو نہ اس سے کوئی اور لفظ بنے ٹھیک ہے جیسے رجلن اور فراسن اتنی بات سمجھ میں آ گئی دوسری دوسری جو قسم ہے اسم کی تین قسم میں سے وہ ہے مسجد مضدر کی مثال وہ ہے جو میں نے آپ کو دی ہے مٹی کی کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنا ہوتا لیکن اس سے کئی ساری چیزیں بنتی ہیں مضدر وہ اسم ہے دیکھیے کتاب میں مضدر وہ اسم ہے جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں ٹھیک ہے ایس در ہوتا ہے اس سے کئی ساری گردانیں بنتی ہیں ماضی ہے مزارِ ہے امر ہے نہیں ہے کئی ساری گردانیں جو صرف اور صرف مضدر سے بنتی ہیں کیا ہوتا ہے اس مضدر سے مشتق ہوتی ہیں جی وہ اسم ہے جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں جیسے نصرن الربن نصرن المدر ہے اس سے آگے نصرہ ینسر و ماضی کا سیرہ ہے سر و کا سیرہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح امر عن سر آ جائے گا اور نہ لا لاتن جتنے بھی سیرے ہیں جتنا بھی سب کچھ ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہیں مضدر سے بنے ہیں نصرن اور ذربن سے تو اس میں مضدر وہ ہوا کہ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے کئی سارے الفاظ اور معنی بنے نمبر تین قسم مشتق مشتق وہ اسم ہے جو کسی سے سے بنا ہو بس اور آگے کہیں اس سے بنے تو بنے نہ بنے تو نہ بنے خود کسی سے بنا ہو اور اس سے آگے بنتا ہو کوئی اور چیز بنتی ہو تو بنے لیکن نہیں بنتی تو نہ بنے لیکن خود اس کی تعریف کیا ہے مشتق جو خود کسی سے بنا ہو بس جیسے میں نے آپ کو مثال لی تھی مٹی کے برتنوں کی تم کیا ہیں؟ وہ خود مٹی سے بنے ہیں پھر آگے وہ ٹوٹتے ہیں ان سے کوئی چیز بنتی ہے تو بنے نہیں ٹوٹتے ویسے کہ ویسے تو استعمال کیجئے ان سے کچھ نہیں بنتا تو خود برتن کس کو کہیں گے مٹی کا برتن کہ جو مٹی سے بنا ہو تو ایسے ہی مشتق اس کو کہیں گے جو کسی چ... کسی اور سے بنا ہو بس مشتق جو کسی سے آ... آ... لیا گیا ہو یعنی کہ کسی سے آ... بنا ہو مشتق دیکھیے مشتق وہ اسم ہے جو مزدر سے بنا ہو جیسے ضربن سے زار اور نثروں سے ناصر ٹھیک ہے نا زاربن ٹھیک ہے زاربن بنا ہے ضربن سے یعنی اس میں فائل کا سیکھا ہے اسی طرح نثر اس میں فائل کا سیکھا ہے یہ نثر السراً اور نثر سے بنا ہے تو یہ مشتق ہے تو آج کا سبق ہم نے کلمہ اور کلام میں کلمہ پڑھا ہے اس سے پہلے آپ کو ویسے احتیاطاً بتا دیا ہے کہ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے یعنی منہ سے جو بھی انسان لفظ نکالتا ہے اس کی پھر دو قسمیں یا تو بامعنی ہوگا یا بے معنی ہوگا اگر اس کو کوئی معنی ہے تو وہ کیا ہے لفظ موضوع ہے اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو لفظ کیا ہے محمل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں پھر لفظ موضوع جو ہے یعنی کلمہ لفظ موضوع پھر اس کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب مفرد وہ لفظ ہے کہ جو ایک ہی معنی پر حضرات کرے جو ایک ہی معنی بتائے اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں مفرد معنی با معنی یعنی کلمہ پھر کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف اسم ہم نے پڑھا آج کے سبق میں اسم وہ کلمہ ہے کہ جو بغیر کسی دوسرے ماں کے ملائے اس کے معنی معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے بخلاف حرف ہے کہ وہ بغیر جب تک دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے تو اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا اور باخلاف فعل کہہ اس میں تینوں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے جی ماضی حال مصدق. پھر اسم اسم ہم نے پڑھا اسم کی پھر تین قسم ہے جامد مزدر مشق جامد وہ اسم ہے جو نہ آپ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ ایسا کچھ لفظ بنے جیسے رجرسن ٹھیک ہے رج المرسوڑا یہ ایسا لفظ ہے کہ جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ ان سے کچھ بنتا ہے مزدر مزدر وہ اسم ہے جو, جو, جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں جیسے نثر الظ یہ مزدر ہیں ان سے کئی الفاظ بنتے ہیں کئی سریگردان بنتی ہیں لیکن خود کسی سے نہیں بنتے نمبر تین مشتق وہ اسم ہے جو مزدر سے بنا ہو جیسے ضربن سے زاربن اور نثر سے ناصر کہ مزدر عرب المزدر ہے اس سے زاربً اور نثر المزدر ہے اس سے ناصرن بنے ہیں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں ٹھیک ہے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں تھوڑی سی دیر کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی پوچھنا تو نہیں ہے سب م. حوالے سے کسی نے کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو سب سمجھ میں آ گیا فارغ جی شکر ہے شکر ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ <تصفيق> وبرکاتہ